ظالم ان پڑھ کو نہیں کہتے ابو جہل فسی بلی کا نام اس کا ابو جہل ہے خدا کی قسم بڑھا ہوا ہے اور بدعمال بد فکر رہتا ہے بزرگان دین اسے جہل کہتے ہیں ان پڑھ ہے اچھا ہے تبا سلیم رکھتا ہے حق بات سن کر تسلیم کر لیتا ہے تو بزرگان دین فرما اسے انجان کا ہو جاہل مت کا ہو انہیں تو جہل کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے علم دین پر شیطان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 یہ جی زمین و آسمان گزار سکتا ہے اس نے کہا بے وقوف ایک اللہ تعالیٰ تو کروڑوں بے شمار زمین و آسمان اس سے گزار سکتا ہے تو اس کو کہتا ہے اب شیطان نے کہا دیکھا عالما ایمان بچا گیا ہے بادامال ضروری ہے بے ایمان نہیں ہے وہ سو سال کا عبادت گار تھا منٹ میں میں نے اس کا ایمان لے لیا تو پیر ایسے ہوں جو علم دین پہننے کی تلقین نہ کریں قوم کو صحیح راہ پر نہ بتائیں ایسے پیر ہوں ایک بندہ ہے ہماری دوستی میں باتیں تو بہت ہیں وہ روتا ہے وہ کیا ہے جھوٹے پیر حساب کرنے والوں شیطان کو اللہ کو شیطان نے عرض کی یا الہ الحلال ممین تیرے نبی کا ہیں کوئی میرے کاشد اللہ نے فرمایا حدیث پر پا فال پانے والے حساب کرنے والے جادوگا کہن سب تیرے ہی کا ہیں ان کے پاس نہ گایا کرو کوئی اللہ والے نے ایسا کام نہیں کیا جو حساب کرے یوں بتائے جن جن کسی کتابے نہیں ہے انہوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے لوگوں کو وہ ایک عورت رات بھی میں نے سنایا امیر نہیں یار خان کی میں گیا میں نے کہا جن تو نہیں ہے وہ میری بات نہیں سنی پہلے پچاس ہزار کوئی لے گیا اس نے کہا جن ہے تیرے گھر میں نکال دوں گا فلاں ہاں یوں اس کو اب میری بات نہ سنے میں نے کہا ہاں کوئی جن نہیں ہے تو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 لاٹھی ہاتھ میں اور بوڑھی بن کر نکلے کہ مسلمان کے آنکھ کا زناح نہ بنے فرشتے اس پر لانت کرتے لوگ کہیں بوڑھی جا رہی ہے دیکھے نا کیونکہ ایک نظر معاف ہے جب دوسری نظر دیکھو گے آنکھ کا جناح بن جائے گا جب آنکھ کا बनेगा بنے گا تو دوسرا हो بھی ہو جائے گا کیونکہ ہمارے علم میں ہے یہ حدیث پاک کا علم میں, میں نے پڑھا ہے مجھے پورا یاد نہیں ہے اوکما کالا رسول شاید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 پیر ایسے ہو گئے ہیں ایسے اور حاکم کیا ہیں ظالم مسلمانوں وہ ایک شیر ہے ان لٹیروں کی کیا بات کروں سکول والوں کی یار میں جا رہا تھا تو پولیس نے آٹھ لاکھ روپیہ دے کر ڈاکو چھوڑ دیا تو وہ کہیں پولیس مرداباد اور میں کہوں سکولی مرداباد وہ میرے طرف تاجب سے دیکھیں وہ نام کیسے بے وقوف ہو کردو کی شکایت کرتے ہو اور فیکٹری صحیح ہے ایسے بے وقوفوں میں نہیں ہو سکتا جیسے پوچھو جو تھندار یہ ظالم ایسی بھائی پٹواری یہ سارے جی ظالم ہے لٹرے تیرا بیٹا پڑھ رہا ہے ہاں کیوں اگر تھندار لگ جائے ابھی تو کہتا ہے تو ظالم بدماش لٹے رہے ہیں تو ابھی تو یہ بات کر رہا ہے تو ہاتھ تو وہ مجھ پر دیکھیں جی سکول والے کیوں کہتے ہیں ظالم آپ تو کہیں یہ پولیس نے کیا میں نے کہا یہ کہاں سے بنے ہیں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 انے پینے کے لیے نہیں آئے بحث میں کوئی کمی نہیں تھی سب چیز تھی تو اللہ نے ہمیں بھیجا کہ اسی طرح میں ٹیکسی کو بحث دے دوں جہنم دے دوں وہ کہے گا کہ جہنم کس طرح آئی بحث کس طرح آیا ہو تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے امال کے لحاظ سے بحث لے لو اور اپنے امال کے سبب سے دودخ لے لو ہم یہاں دودخ اور بحث لینے آئے ہیں کھانے پینے نہیں آئے چلنے پھرنے نہیں آئے کیا آئے اور کیا کر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 بس میں امامت کے اقسام بیان کر رہا تھا پیچھے شیعہ دو بیٹھے تھے اٹھ کڑے ہوئے تو نے بس میں امامت سے آیا بی بی بیگرا اور بی بی کبرا کا نام لیا کیوں ہے اور اسے پکڑے میرے سے لڑتے تھے میں نے امامت سگرا کہہ رہا ہوں امامت سگرا مانا چھوٹی تم میرے ساتھ لڑنے لگ گئے بی بی کبرا اور بی بی سگرا کا نام لیتا ہے یہاں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا سد کے پڑھتے ہو تم تو کہتے ہو خود رو نام لیتے ہو تو امامت کا سگرا کہہ رہا ہوں سگرا چھوٹی ستا درمیانی کبرا بڑی کبرا وہ امداد سائلا فلا تنہر <هَرًا> اللہ تعالی فرماتا ہے سائل کو مت جھنے کی. <تبخان اللہ> کیوں تجھے دینے نہ دینے کی غور سے سننا تجھے دینے نہ دینے کی آزادی ہے وہ لینے میں کمزور ہے وہ لینے میں سائل چھین تو نہیں سکتا مرحب پھر آزادی پر چونکنا بے وقوف کا کام اور کمزور پر گرفت کرنا بوس دل کا کام کمزور پر گرفت کرنا بوس دل کا کام سا مولوی اور سوالی کا ایک مقام ہے کولی فیلی مالی پڑھے لکھے میں بیٹھے ہوں گے کولی فیلی مالی آزادی ہوتی ہے کولی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے کولی زبانی فیلی کام کی مالی پیسے کی کولی فیلی طور مالی طور آزاد ہو تو کلی طور آزاد ہو اگر کولی فیلی مالی طور آزاد نہیں ہو تو کلی طور پابند ہو مولوی کے مقام میں کولی طور قوم آزاد یہ پہلے بتا دیا کہ آزادی پر چونکنا بے وقوف کا کام اور کمزور پر گرست کرنا بزدل کا کام یہ بات یاد رکھنا مولوی امامت سگڑا ہے قوم کولی طور آزاد ہے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 نہ دو وہ چھین نہیں سکتا تو مالی طور آزاد ہو گئے اس قوم کی بے وقوفی پر بھی صدقے اور بوز دلی پر بھی صدقے کہ امامت سگرا جہاں قولی سیلی مال کی قوم آزاد ہے اس پر تو چونک رہا ہے ارے تو اس پر کر رہا ہے امامت وسطہ پیر مولوی عالم ہو پیر عالم بھی ہو اور متا کی پرہیزگار ہو جو سگرا پر نہیں آتا وستا پر نہیں آ سکتا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 بتاؤں کس طرح آپ کو عقل ہو سمجھنا غور سے جس طرح میں امامت کبرا یہ ہے جس طرح میں اور آپ روڈ پر ننگے ہو کر رہ جائے میں کبرا ہے اب چھوٹے بچے کو کپڑا میں نے پہنانا ہے درمیانے کو بھی میں نے پہنانا ہے جب میں ننگا ہوں سے کون پہنائے گا ایمان سے کہنا میری ریت نہیں کرنی بات صحیح ہے تو ماننا صحیح ہے تو نہ ماننا تو پھر منافق کا کام ہے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 یہ تخلص مسلمان کا اور کافر کا ایک کیسے ہو گیا میں ماسٹر پروفیسر پہ پوچھتا ہوں خدا کی قسم سر جو ہے سکول والا ہے سر جو ہے ہاک کے مہے سر کا مانا ہے دلّا بے غیرت جو جس کو نہ دین کی غیرت ہو اور نہ بھی بیٹھ کی گیرت سر اسے کہتے ہیں مارا تکبیر مارا رسالت، مارا تاکیر، مارا حق کا رسولت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 یہ ٹیڈی چھوٹے چولے والے ہیں بہن بھی گز کی سلوار اور ہمارے لڑکے بھی ٹیڈی ہے ارے لیڈینا بہار ٹیڈینا کتار ہے محمود گزنبی نہیں پیدا کر سکتی لیڈی ہے عمران خاں پیدا کر سکتی ہے لیڈی ہے خاتون ہوتی تو محمود گزنبی پیدا کرتی یا علامہ اقبال بولے ہیں بے ماں با اب اولاد جن سکتی نہیں مادن ذر مادن فولاد بن سکتی نہیں فرمایا بے ادماں با ادب اولاد نہیں پیدا کر سکتی ما نے زر سکول والی زر کا خزانہ بن گیا نرم فولاد بیٹا پیدا کر سکتی نہیں اس لیے عمران خان بہت ہے محمود غزنوی کہی بھی کرکٹ والے بہت ہے بزرگ آتے کرکٹ دے بنتے دلے ہیک ہاتھ وکٹاں دوجرے ہاتھ بلے سرے سرکی کا بزرگ ہے ٹور پوند گنجے سورے دلے آدھے بمب ڈے دلہ ہک نہ بلے جا میدان جنگ دور شیر ہوں اب میدان کھیڈ دوں لا دیتے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 مستحب ٹائم جاتا ہے دوسری مسل تک یہ اہل حدیث جو ہے یہ ایک مسل کے کائل ہیں دوسری کے نہیں ہیں ہماری ہے ہماری زوہر جو دوسری مسل دو مسل تک ہے سیاسلی نکال کر کیا بات کر رہا تھا ہاں ایمان سے کہو دس بندے ایک طرف تہ دست خالی ہاتھ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے کلاشن کوپ ادھر خالی کھڑے ہیں دس ارے داشت کس کی ہوگی ایمان سے بتانا تو معلوم ہوا اصلہ دہشت گرد بھی ہے اور دہشت دہشت بھی ہے اور دہشت گرد بنا دیتا ہے جس کو تماچا لگاؤ اٹھ نہ سکے وہ بستی میں جا رہا ہے معلوم ہوا یہ اصلہ ہے اور میں نے کہا ظالموں پاکستانی ہو سکول والو تم دہشت گرد بھی ہو اور دہشت گرد کے مددگار بھی ہو کلاسنکوپ والا دہشت گرد ہے جو تم میزائل آئٹم رکھے ہوئے ہو قوم کو خون سور کی طرح نوچ رہے ہو تم دہشت گرد نہیں ہو ارے دس مولیاں دہشت گرد پڑے گی اے تھندار آ جائے اس کی دہشت ہوگی ایمان سے کہنا بھیڑ دہشت گرد ہے بھیڑیا دہشت گرد نہیں ہے یہ کداری دان ہمارا ذہن لگا دیا اور میں نے کہا سن لو مسلمانوں جس کے پاس زیادہ خطرناک فصلہ وہ دنیا کا زیادہ دہشت گرد ہے اس وقت امریکہ دنیا کا زیادہ برطانیہ دہشت گرد ہے اور یہ سکول والے سور اس کے مددگار بھی ہیں دوست بھی ہیں ارے ضالو تم مددگار کے دوست بھی ہو اور مددگار کے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 یونیسیف کمپنی قطرے پلاتی ہے انہوں نے لبا عورت نے یونیسیف کمپنی لگانے پر کیس کیا وہ جیت گئی اور انہوں نے لکھا کہ یہ بانج پن اور زہریلے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سس کوم ہاسنا تم تسو ہوم تمہاری اچھائی ان کی بربادی ہے وہ تو سب کو ہم سیاح ہوتی ہیں افراد تمہیں مصیبتیں پہنچے تو کافی کو خوشیاں ہیں ہم تو قرآن مجید کو اللہ کو سچا نہیں مانتے جو پیدا کرتا ہے وہ فرماتا ہے تمہاری مصیبت پر کافر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 اور وہ تین تلاقیں اکٹھی دے کر پھر اے لدیش ان کے پاس جا رہے ہیں اے لدیش بن رہے ہیں اسلام میں طلاق جو ہے یہ نباہ عمل ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے نباہ کا معنی دو تو ثواب نہ نہ دو تو گناہ نہ لباہ اور طلاق اسلام میں ترائے طلاق مکرو ہے درخت لانت کرتے ہیں اگر ضرورت آ جائے مرد کو کوئی غصہ بھی ہو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 ایک وکیل جائے دو گواہ وکیل اس کو کہے کہ تو مجھے اے وز ہک مہار ایک ہزار کے ہات مار اس وقت بیوی کو بتا دیا جائے رجسٹر پر جتنی جتنا لکھو اس وقت کا قبول کے وقت بیوی کو ہات مہار بتانا ہوگا اور وہ واجب ہے اسی وقت ادا کرے ادھر لاکھ روپیہ بھی لکھوا لو تو وہ کہے کہ مہار ایک ہزار کے تو مجھے فلا پیک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 کلمہ بھی سیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذان بھی سیت ہے یہ ٹی والی دیتے شہد اللہ الہ الا اللہ اللہ شاہد رسول اللہ لاہ من نہیں اشہد الله اللہ اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ میں نہ کہے هي على الصلاه هي على الصلاه الله اكبر الله